بادہ سل متنع منسوب منفسل ہے وہ کیا ہے جی اتاقا یہاں پر عبارت مقدر ہے مضافلے مذاف مزافل مل کر وہ عالے آتیف اور یہ بھی ہاں پر محتوف ٹھیک ہے جی تو معطوف اور محتوفی فیل امریا کا اپنے سے اپنے فاحل اور معطوف اور محتوف الح مل کر یہ مفول بھی ہیں تو اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو کر معلل کیا چیز محل جس کی تعلیل کی ہو وجہ آگے جس کی وجہ بیان کی جا رہی ہو تو پہلے والا جملہ کیا ہوا کرتا ہے معلل بعد والا جملہ اس کی علت ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کرو ایا کا وط تو اپنے آپ کو بچا ناز و نعمت سے کیوں اس کی وجہ آگے ذکر کی جا رہی ہے بالمتن آمین اس لیے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ناز و نعمت والے نہیں ہوتے تو ایاح کا میرے منفسل مفول بھی ہی فیل مقدر ہے اتقی نفسہ کا اتقی فیل عمر اس میں زمیر فائل نفسہ کا مظاق مظاق فلے معتوف علے حتی نعم ماطوف ماطوف علے مل کر مفہول بھی اتقی فیل اپنے زمیر اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلی انشائی ہو کر معلل فات علی حروف مشبہ بالفیل عبادہ مظاق لفظ اللہ مظاق فلے مظاق مظاق فلے مل کر اس میں انہ ٹھیک ہے جی لئیسو اب لئیسو. پھر لئیس ناقص رافع الاسم ناصب الخبر باؤ ضمیر اس کا اسم بال متانا مستقر خبر بازار المتانہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبتا اور ثابتت کے ٹھیک ہے سبتا سابط تو یہ اپنے فائل اور آ... متعلق وغیرہ سے مل کر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو, ہو کر خبر بن جائیں گے لئی کے لیے تو لئی سفر ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہو کر خبر بنے گا انباد اللہ انوف مشبہ بالفعل کے لیے تو انعف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریہ ہو کر تعلیل ٹھیک ہے جی تعلیل یعنی علت تو معلل اور تعلیل مل کر جملہ فیلیا انشاء تعلیم اور تعلیل مل کر جملہ کس کو ترکیب سمجھ میں ہے جی آپ کو سمجھ میں آئیے ترکیب جی تو کا ایفول بھی ہی ہے اس کا جو فیل ہے وہ ادھر اتہ نفسا کا تو اتر نقشہ کا نقشہ کاتوف الحتنا بھی فیل اپنے فعال اور مفول بھی جملہ فیلیا انشائیہ ہو کر معلل بنے گا بات ہے انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر اسم اور خبر کیسے اس کا اسم تو عباد اللہ ہے لیکن اس کی خبر آگے جملہ خبر ہے حالانکہ لئیس بالمتنع امین خود ایک جملہ مستقل ہے لئی سیل ناقص ہے واؤ ضمیر اس کا اسم ہے بالمتنہ آئین اظہر مستقر خبر ہے تو لئی اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر خبر بنتے ہے روفی مشبہ بالفعل کے لیے روفی مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر تعلیم بنتے ہیں قبل کے معلل کے لیے تو معلل اور تعلیل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعلیلیہ جی چلیے تو یہاں پر چونکہ تھوڑا تھا اور یہاں پر کچھ عبادت تقدیری تھی تو یہ ترکیب آپ کو بتا دی گئی حدیث نمبر ایک سو اے تلوج ادل اتال کرنا ٹھیک ہے میانا روی اختیار کرنا نہیں جس میں زیادتی ہو نہیں کیا ہے اس میں کمی ہوئیوں میں ولاسطو باسطاستوں کا مطلب ہوتا ہے بچھا دینا ذراعی کہتے ہیں اپنے بازو کو ذرا ایک بازو کو کہتے ہیں تو زرا دونوں بازو ام بسات وہی بچھانا ہے الکلب کہتے ہیں کتے کو اپنے شہیدوں میں روی اختیار کرو ولا کرولہ نہ پھیلائے تم میں سے کوئی ایک ذرا ہے اپنے بازو کو ام بسات الکلب کتے کے پھیلانے کی طرح ٹھیک ہے جی تو شہیدوں میں کیا کیا کرو اعتدال کیا کرو نہ پھیلایا اپنے بازوں کو امبسات الکلبی کتے کے پھیلانے کی طرح بات کیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ سجدے کے اندر وہ کیا کرے اپنے بازو کو زمین سے اٹھا کر رکھے یاد رکھیے گا کہ یہ مردوں کے حوالے سے ہے مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سجدے کے اندر جب جائیں تو اپنے بازو کو زمین سے کیا کریں جدا رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تھے تشریف لے جاتے تھے سجدے کے لیے تو آپ کے بازو اس طرح زمین سے اٹھے ہوتے تھے اور اس طرح آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے اس قدر جدا ہوتا تھا کہ بکری کے جو بچہ ہوتا ہے بچڑا چھوٹا اگر وہ نیچے سے گزر سکتا اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ اگر گزرنا چاہتا تو گزر سکتا یوں حدیث میں اس طرح کی روایت آتی ہے اگر گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا یعنی اتنا فاصلہ رکھا کرتے تھے تو انسان کو چاہیے کہ سجدے میں کیا کرے اعتدال کرے سجدے میں اگرچہ یہ تو ہے کہ انسان اپنے آزاد کو زمین پر لگائے لیکن اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جو آزاد لگانے کا حکم ہے بس وہی لگائے جائیں ہاتھ ہے پیشانی ہے پاؤں ہیں گھٹنے ہیں اس کے علاوہ کا جو آغا ہیں ان کو کیا ہے اٹھائے رکھے مردوں کے حوالے سے جبکہ عورتیں کیا ہے نیچے ہی لگا کے رکھیں اس لیے کہ ان کے لیے کیا ہے جو جس قدر بھی ان کے لیے ستر ہے بس ان کے لیے وہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر ان کے کیا ہے سطر باقی رہے. تو اس کے لیے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے عورتوں کے لیے البتہ یہ جو حکم ہے صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے کہ وہ کیا کریں اپنے بازو کو زمین پر نہ بچھائے فسجود میں کیا ہےتال کرولا ہے. کوئی بھی اپنے بچھانے کی طرح الاموات قد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاموات لوگ مراد ہیں لا تصبو سب صبو گالی دینا افزو پہنچ جانا ای وصلو. اے وسالو ٹھیک ہے نا قدم مقدم فلا الموا تم مردوں کو برا بھلا نہ کہو مردوں کو گالی مت دو مردوں کو برا بلا مت کہو فإنهم قد اس لیے کہ وہ مل چکے ہیں علامہ ان اعمال سے ان چیزوں اس چیز کو کہ جو انہوں نے آگے بھیجی الا ماں قدموں اس چیز کو وہ مل چکے ہیں قدموں جس کو انہوں نے آگے بھیجا تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ان کے اعمال تھے تو اپنے اعمال کی بدولت ان کو وہ چیز مل چکی ہے اب اگر دنیا کے اندر ان کے اعمال اچھے تھے تو ان کو کیا ہے اچھا بدلہ مل رہا ہوگا اگر برے تھے تو برا بدلہ کیا ہے مل رہا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو برا بلا مت کہیں تو جس شخص پر اگر کسی کا کوئی ذاتی حق ہوفر جو قطعی طور کے کفر کا یعنی حکم ہے ان کے علاوہ آپ کسی کو بھی کیا ہے برا بلا نہیں کہہ سکتے مثلا جن کا کفر آیا ہے جن کا بار بار قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے فرعون ہے ہمان ہے قارون ہے ٹھیک ہے اسی طرح ابو لہب ہے اس طرح کا جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے تو ہے کہ ان کی قباحت تو بیان کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ مرنے والا کیسا تھا اس کے من میں کیا تھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کا ایمان کس قدر راسر تھا یا نہیں تھا تو انسان کیا ہے ظاہر ظاہر کا ہی مکلف ہے اس کے حوالے سے باقی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے مردوں کے بارے میں کیا کیا جائے خاموشی ہی اختیار کیا جائے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی تمہارا کوئی بھائی،, بھائی مر جائے تو تم اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو کیا کیا کرو اچھائیاں بیان کیا کرو اگرچہ اس میں اتنی زیادہ اچھائیاں نہ بھی ہوں لیکن تم ان کی اچھائیاں تلاش کر کے وہ کیا, کیا کرو بیان کیا کرو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فیصلے فرما دیتے ہیں کہ جو دنیا والے کیا ہے اس کے بارے میں ارادہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے مردوں کے بارے میں عام طور پر ان کی بری باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اگر کچھ ہوں بھی پہلے تو یہ کہ پکی یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان کے اندر وہ برائی تھی تو تب بھی کیا ہے ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اور جو برائیاں ہو ہی نہ محض ان کا تذکرہ کیا جائے وہ تو بالکل ہی کیا ہے برا ہے اور بہت ہی گھٹیا بات ہے تو مردوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے سکوت اختیار کرنا چاہیے اگر کوئی اچھی بات کر سکے تو ضرور کرے لیکن اچھی بات نہیں ہے تو کم از کم بری بات نہ کرے ان کا برا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے لا تسبو الاموات مردوں کو برا بلا مت کہو نام افلو علامہ قدم اس لیے کر انہیں پا لیا ہے علامہ اس چیز کو قدمو جو انہیں کیا ہے آگے بھیجا ہے حدیث نمبر ایک سو باست مرو بسلاح ابنا مرولا سنین سبع کہتے ہیں سات کو سنین سنت ان کی جامع ہے سالوں کو کہتے ہیں اچھا ذرا بھائی وہ مشہور ترین باب ہے مارنے کے معنی میں آتا ہے ابنا بیٹے آشر دس سین سال فرق و فرق و فرقو کہتے ہیں الگ کرنا مزاج کہتے ہیں بچھونے کو بستر کو تو مرو اولادکم کم اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا وہ اب نا سب اس جبکہ وہ سات سال کے ہوں وز ربو ہو مالی ہاں اور تم ان کو مارو وہ جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں جائے وفر رونا فلم اور ان کے درمیان ان کے بستر کیا کر دو الگ کر دو ٹھیک ہے جی سونے کی جگہوں کو الگ کر تمرو تم روح اولاد صلاح اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو ام ابنا اس بس جب کہ وہ سات سال کے ہوں وزر بو ہوں اور اس نماز کی وجہ سے مارو ہم ابنا او ابنا جبکہ وہ سال کے ہوں اور ان کے ہو تفریح کر دو الگ الگ کر دو فلم مزاج بستروں کے حوالے سے بچھانوں کے حوالے سے جی یاد رکھے گا یہ روایت جو ہے حضرت عامر بن ابھی سے یہ جو بلوغت کا مسئلہ ہے بچہ جو ہے عام طور پر لڑکا وہ بارہ سے پندرہ سال کے درمیان عام طور پر کیا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے بارہ سے پندرہ سال کے درمیان یاد رکھیے گا اس چیز کو اور جو بچی ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے یہ نو سے پندرہ سال کے درمیان بالغ ہو سکتی ہے نو سال سے پندرہ سال کے درمیان اور لڑکا بارہ سے پندرہ سال کے درمیان یہ عام طور پر عمریں ہوا کرتی ہیں البتہ اس سے اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن عام طور پر جو بلوغت کی عمریں ہیں وہ یہی کہلاتی ہیں اب حدیث کے اندر جو کہا ہے کہ ان کو سات سال کے ہو جائے تو تم ان کو کیا کرو نماز کا کہو اس لیے کہ لڑکی اگر ہے تو وہ قریب البلوغ ہے اسی طرح لڑکا ہے وہ بھی کیا قریب البلوغ ہے دس سا... آ... یعنی بارہ سال پر وہ بھی والے ہو سکتا ہے لڑکی ہے تو وہ سال پر ہو سکتی ہے تو لڑکے کو چونکہ ویسے بھی لڑکا ہے لیکن سات سال کے ہونے میں کم از کم وہ کیا ہے اچھی بھلی باتیں جاننا شروع کر دیتا ہے سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کو عادت ڈالو کس چیز کی نماز کی کہا کہ اس کو عادت پڑ جائے نماز کی اور جیسے ہی بالغ ہو تو وہ کیا ہے نماز پر لگ جائے اور اس کو اس حال میں نماز کامل طریقے سے صحیح طریقے سے آ رہی ہو البتہ دس سال پر جا کر کہا ہے کہ دس سال میں اگر نہ پڑھے تو ان کو کیا کرو مارو لڑکی میں تو اہم امکان ہے کہ وہ کیا ہے بالغ ہو چکی ہو اور لڑکے میں یہ ہے کہ وہ قریب بل ہو البتہ یہ پہلے حوالے سے تھا اور آج کل جو ہے کیا ہے لڑکا بارہ سے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے اور اسی طرح لڑکی بھی نو no. برحال عام طور پر میں نے کہا ہے آپ کو اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ ایسا ہی ہے تو جب دس سال کے ہو جائے تو ان کو کیا کرو اس پر مارو اور آخر میں ایک بات کی وفر کو بینا جو ان کے بستر کیا کر دو سونے کے حوالے سے الگ کر دو تو جب بچہ یا بچی دس سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کرنا کیا ہے ضروری ہے ان کو پھر اکٹھے نہیں سونے دینا چاہیے ٹھیک البتہ اگر لڑکا دونوں لڑکے ہوں ان کے لیے اجازت ہے اس طرح دونوں لڑکیاں ہوں ان کی رخصت ہے بہنیں ہوں دو بھائی ہوں ان کی اجازت ہے لیکن لڑکا اور لڑکی بھلے وہ بھائی اور بہن ہی کیوں نہ ہو دس سال کے بعد ان کے بستر کیا ہونا چاہیے الگ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ہے حدیث کا مطلب تو مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناؤ سبع سنین وضربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر سنین وفرقو بینہم فی الملاجے بیانت رکھیں کہ جب یہ دس سال اور دس سات سال کے حوالے سے جب اتنی تعقید ہے تو جو بالغ ہو جانے کے بعد اور جن کے سر کے بال بھی سے قید ہو جاتے تو ان کے حوالے سے کیا بات ہوگی حدیث نمبر 163 تعاہد القرآن فولدی نفسی بیدیہی لہو اشد تفسیاں من البلے تفسین من البلے فیوق الحا جی تاحد القرآن تاحد مطلب ہوتا ہے آحت کرنا پکا کرنا مراد ہے یاد کرنا تاحد القرآن قرآن کا خیال رکھو یاد رکھو فول نفسی بے عدی اس قسم اجزاد کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے فول لوی نفسی بے عدی اشد تفسین تفسی کہتے ہیں الگ ہونے کو نکل جانے کو کہتے ہیں کہ فصی الحمو من العزم گوشت ہڈی سے جدا ہو گیا فصیح الحموز تو تفسیہ یا تفسا اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا نکل جانا چھوٹ جانا ابل اونٹ کو کہتے ہیں اوقل کہتے ہیں رسی کو عقل کس کو کہتے ہیں رسی کو لگام کو قرآن فول نفسیبی تم قرآن مجید کو یاد رکھو بس قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لاہو اشد قرآن مجید زیادہ سخت ہے تفسیہ فی عقلها اللہ اکبر کبیرہ قرآن مجید زیادہ سخت ہے اونٹ کے مقابلے میں اپنی رسی چھوڑانے میں تو تفسیہ چھڑانا مینل اونٹ فی عقلها رسی تو یعنی اونٹ اتنا سخت نہیں ہے رسی چھڑانے میں کہ اگر اونٹ کیا ہو جائے بدک جائے اور یعنی غصے میں آ جائے تو اس کا اونٹ رسی چھڑا کے بھاگ جانا کسی بھی مالک سے کیونکہ وہ تو ایک طاقتور ترین جانور ہے تو اس کا رسی چھڑا کے بھاگنا اتنا زیادہ سخت نہیں ہوگا جتنا کہ قرآن مجید کے سینوں سے نکل جانا ہے جتنا کہ قرآن مجید کا سینوں سے جلدی نکل جانا ہے یہ زیادہ سخت اس لیے فرمایا کہ جس نے جتنا جتنا قرآن مجید یاد کیا ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پرانی مجید کو بار بار پڑھتا رہے جس شخص نے حفظ نہیں کیا تو, تو الگ بات ہے چند صورتیں جو اس کا حفظ ہوں گی جتنا بھی اس نے حفظ کیا ہے اس حفظ کو یاد رکھنا یس لازم اور ضروری ہے اگر یاد کر کے بھول جائے گا تو اس کے لیے بہت بڑا وبال ہے بہت بڑا عذاب ہے جو یاد کر کے بھول گیا جس نے یاد ہی نہیں کیا وہ تو ایک الگ بات ٹھیک ہے صرف البت اتنا یاد کرنا تو ضروری ہے کہ جس سے نماز وغیرہ ادا کی جا سکے لیکن اگر کسی کو مثلا سورہ یاسین یاد تھی بھول گئی سورہ ملک یاد تھی بھول گئی سنت الواقع یاد تھی بھول گئی نہ پڑھنے کی وجہ سے تو یہ کیا ہے جرم دار ہے کیا ہے ایسا آدمی ایسا شخص ایسا انسان کیا ہے مجرم ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے حفاظ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں العمان وال اللہ تعالی حفاظت فرمائے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے جو کیا ہو جائے بھول جاتا ہے اس کے لیے بہت بڑی واحدے ہیں احادیث کے اندر ٹھیک ہے نا تو جو جس کو جس قدر یاد ہے وہ اس کو کبھی بھی تو حد القرآن تم قرآن مجید کو یاد رکھو نفسی ہی قسم کی جس ہی قبضوں میں میری جان ہے من الابل تفصیحن تفصیحن نکلنا اشدنا لہوا اشد وہ نکلنے کے اعتبار سے زیادہ سخت اونٹ سے بھی فیوق الحا رسی سے ٹھیک ہے جی فیوق الحا رسی کے بارے میں جس طرح اونٹ اپنی رسی اتنا جلدی چھڑا کے نہیں بھاگتا جتنا قرآن مجید کیا ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے تو اس کی اس کا کیا کرو خیال کرو لا تجری على القبور ولا ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا على القبور قبروں پر مت بیٹھو ولا بیٹھوسلو الحا اور ان کی طرف نماز بھی مت پڑھو دو چیزوں کا یہاں پر بیان کیا ہے ایک یہ کہ قبروں پر نہ بیٹھو اس میں کیا ہے مردوں کی توہین ہے اور انسانیت کی, انسانیت کی کیا ہے توہین ہے ٹھیک ہے اس لیے قبروں پر انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی نہ بیٹھے نہ پاؤں رکھے ولاحسلیہ اور ان کی طرف رخ مڑ کے اور ان کی طرف مڑ کر نماز بھی نہ پڑھو اس لیے اس میں دیکھنے والے کو یہ شبہ ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے ان کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور ان سے کیا ہے ان کی عبادت کر رہا ہے تو یہ تشب و ہے اس لیے ان کی طرف مڑ کر نماز نہ پڑھے مثلاً ایک اگر ایسا ہے تو انسان ہے وہ اپنے سامنے یعنی قبرستان کو رکھنا پڑے ایک یہ ہے کہ ہے تو وہ قبلہ اگر قبلہ رخ نہیں ہے پھر تو مجرم ہی مجرم ہے لیکن اگر ایک شخص قبلہ رخ بھی ہے لیکن اس کے سامنے قبرستان آ رہا ہے تو تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ سامنے قبرستان کو نہ رکھے بلکہ دائیں بائیں ہو جائے قبرستان سے اور پھر, پھر کیا ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے تو اللہ تو چلو الف نماز بھی نہ پڑھو جی المظلوم اللہ رت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت المظلوم دعوت المظلوم کہ تم کیا کرو مظلوم کی بدوا سے بچو اتقد عوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بین اللہ بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا بس انسان کو مظلوم کی بد سے کیا ہے بچنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے نمبر ایک روزہ دار جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں ایک نمبر دو عادل بادشاہ عادل نگران کے جو اپنی رایا پر کیا کرتا ہو انصاف کرتا ہو عادل کرتا ہو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کرتے رد نہیں کر پاتے نمبر تین مظلوم مظلوم کی دعا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے مظلوم کے دعا کے لیے کھول دیتا ہے اور پھر اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تیری ضرور بزرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے تو مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے مظلوم کون ہے جس پر ظلم کیا جائے چاہے جس طریقے سے بھی کیا جائے مظلوم یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فقیر مسکینا اور آپ اس کو تھپڑ لگا دیں جس پر بھی آپ ظلم کریں گے وہ مظلوم ہے اگر اس نے بد دعا کر دی تو آپ تو یاد رکھیے بہن مظلوم کی بدعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں لئی حجاب کوئی پردہ نہیں ہے تو اس لیے میرے پیارے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطخ دعوت المظلوم اتق دعوت المظلوم مظلوم کی بدوا سے بچو نہ اس, اس کی بدوا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا وہ ضرور قبول ہوتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے اتق اللہ فی حاضل بہا امل معا سال خطن وا سال خطن جانوروں کے بارے میں ہے کہ تم جو جانوروں سے اور استفادہ کرتے ہو ان کو کبھی سوار ہوتے ہو ان پر یا ان کو کیا کرتے ہو ایک پر کوئی بوجھ وغیرہ لادتے ہو تو ایسا کیا کرو کہ جب وہ ٹھیک ہوں تندرست ہوں تو ان پر بوجھ لادا کرو اور ان پر سوار ہوا کرو اور جب ان, ان سے بوجھ کو اتارو اور یہ خود کیا ہے سواری کو ختم کرو سواری ختم کر کے اتر جاؤ تو ان کو اس حال میں چھوڑو کے تب بھی وہ کیا ہوں ٹھیک ہوں اور تندرست ہو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سفر کے قابل ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ لے کر سفر کرو اور سفر میں ان پر اتنا ظلم نہ کرو یہ اس قدر بوجھ نہ لا دو کہ وہ کیا ہے اس سے زخمی ہو جائیں اور جب تم ان کو چھوڑو تو وہ کیا ہو جائیں تندرست نہ ہو ٹھیک نہ ہو ات اللہ اللہ سے ڈرواز المعجم المعجمہ بہائم کہتے ہیں چوپاوں کو جانوروں کو المعجمہ جو بول نہیں سکتے اجمیوں کو بھی اجمی کہتے ہیں کہ یہ عربی سے واقف نہیں ہوتے گونگا کہتے ہیں حجم کہتے ہیں گنگے کو جو بول نہ سکتا ہو جی تو البہا ام بے زبان زبان چپاؤ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو فرق تم ان پر سوار ہوا کرو سال حاطن اس حال میں کے وہ ٹھیک ہوں وطرو ہا اور ان کو چھوڑا کرو سال حاطن اس حال میں وہ کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں جب تم ان پر سوار ہو تو وہ ایسے ہوں کہ ٹھیک ہو اور جب تم ان سے سواری کو ختم کرو تب بھی اس حال میں ان کو چھوڑو کہ وہ کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک اونٹ کو کہ وہ کیا ہے اس پر انتہائی زیادہ بوجھ کیا تھا انتہائی زیادہ بوجھ لادا ہوا تھا اور بھوکا پیسہ اونٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باقے پر فرمایا تھا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو سن لوگ تم ایک بار اس وقت سواری کیا کرو کہ جب یہ کیا ہے بالکل ٹھیک اور تندرست ہو اور ان کو اس حال میں چھوڑا کرو کہ جب وہ پھر بھی بالکل ٹھیک ہوں اور کیا ہوں تندرست ہوں لا یخلو رج الم بے امراطین ولاف رن امراۃ خلا یخلو تنہائی اختیار کرنا صاف رافرو سفر کرنا تو لا یخل مون تاک کے ساتھ کہ ہر جس تنہائی نہ کرے رج کوئی کو مرد بے کسی عورت کے ساتھ غیر محرم عورت مراد ہے ولاف رن اور نہیں سفر کرے کوئی عورت اللہ محرم مگر یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو کوئی محرم مرد ہو تو عورت اور مرد کبھی بھی تنہائی میں نہ بیٹھیں غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت جو ہیں آپس میں جن کا محرمیت کا رشتہ نہ ہو یعنی زو جین میں سے کوئی نہ ہو اسی طرح اپنے محرمات میں سے کوئی نہ ہو ان کے ساتھ کیا ہے تنہائی میں نہ بیٹھے ایک بات اس لیے کہ یہ فتنے سے خالی نہیں ہے اور سارے محرمات کے نمبر دو جو چیک ہے کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو یہاں سفر سے مراد یاد رکھیے گا سفر شرعی ہے جو سیونٹی سیون کلو بنتا ہے ستر کلومیٹر اور شرعی میل اٹتالیس کلومیٹر میٹر میل بنتا ہے جو فورٹی ایٹ میل ٹھیک ہے جی اور ستر کلو میٹر سیونٹی سیون کلو میٹر بنتا ہے کہ اس قدر عورت جو ہے وہ کیا نہیں کر سکتی سفر نہیں کر سکتی سمجھ آ رہی ہے بات کیا نہیں اگرچہ وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے ہی کیوں نہ جا رہی ہو تب بھی کیا ہے ناجائز ہے اس کا یہ سفر حرام ہے حرام اگر حج کرے گی عمرہ کرے گی تو حج عمرہ تو آدھا ہو جائے گا لیکن اس کو یہ سفر کرنے کا کیا ہوگا گناہ ہوگا ہمارے یہاں ایسا کر لیتے ہیں کوئی لوگ کے مثلاً ایک عورت ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم جا رہا ہے تو دوسری عورت کہتی ہے کہ چلو میں اس عورت کے ساتھ جا رہی ہوں اس کا ساتھ کیا ہے محرم ہے تو کوئی بھی عورت اس وقت تک سفر نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو تو क्या है اس میں کیا ہے جو جوائنٹ فیملیاں ہیں جن کے ساتھ اپنے دیور اور جیٹ ہوتے ہیں تو اس चीज का ہے रखना चाहिए। کہ وہ کیا ان کے لیے غیر محرم ہیں کیا ہیں؟ غیر محرم ہے ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یا ان کے ساتھ کیا ہے بلا ضرورت بات کرنا ناجائز اور حرام ہے جی اس چیز کا خیال رکھا جائے چلیے میرا خیال سے زیادہ حدیث ہے چلو اس کو پھر پڑھیں گے اللہ کبیر چلیے اللہ تبارک مجھ سے آپ تمام کے حامی ناصر